کا یا نور اللہ حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس میں جو درود پاک کی فضیلت امیر اہل سنت نے تاریخ بغداد کے حوالے سے لکھی ہے جل صفح صفحہ 172 وہ سنیے امیر المنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ عبدالسلا و تسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و بارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین ازواج امبیا کے واقعات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج بھی ایک نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر کیا جائے گا وہ نبی جو سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں وہ نبی جو خود بھی ایک نبی کی اولاد میں سے ان کے زوجائے محترمہ رضی اللہ تعالی کا ذکر خیر کیا جائے گا انہیں اللہ تعالی نے کتنی اولاد عطا فرمائی کتنے بیٹے عطا فرمائے انشاء اللہ اجزا وجل یہ بھی آج کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا انہیں اللہ کے نبی نے اپنی خصوصی دعا سے نوازا وہ دعا کیا تھی انشاء اللہ از وجل یہ بھی عرض کیا جائے گا پہلے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں ترقی ہو برکت ہو سید امبیا حبیب کبریاء کعبے کے بدر الدوجا طیبہ کے شمس الدح احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشنما نیت المنی خیرو من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے حصول ثواب کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت کیجیے حس موقع عز جل جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر تعالی عنہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ علی والسلام وغیرہ کہنے کی نیت فرما لیجئے اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے کہ لکھا کام آتا ہے امیر سنت فرماتے رہتے اور یہ متعدد بار میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیا کہ آپ مدنی چینل پر مختلف سلسلے دیکھتے ہیں دوڑ سیال سنت دیکھتے ہیں فیضان قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد مدنی مذاکرے ہوتے ہیں مدنی مکالمے ہوتے ہیں ہر سلسلے کے لیے یا جو سلسلے آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے آپ ڈائری کے پیجز مخصوص کر دیں اور اس سلسلے کی ہیڈنگ دے دیں اب اس سلسلے کے مدنی پھول آپ لکھتے رہیں لکھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل علم کا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا برا لکھا کام آتا ہے تو لکھنے کی نیت کر لیجئے نیکی کی دعوت دی جائے گی یاد رکھ کر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا یہ بھی نیت فرما لیجئے علم دن کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ جاؤں گا یہ نیت بھی کر لیجئے میں مزید یہ نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تبارک و تعلی کے کرم سے میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی ہے میں اسے اپنے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلاۃ والسلام امہات المؤمنین خلاف راشدین صحابہ کرام علیہم ردوان اولیاء کرام غوث آگم دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر حضور داتا گنج بخش علی حجویری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی مفتی احمد یار خان نعیمی جملہ مسلمات و مسلمین اور بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاتاریائی دامود بارہ کہا تمالیہ آپ کے والدین آپ کی اولاد کے حق میں مثال ثواب کرتا ہوں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدی چینل کے ناظرین آج اللہ تبارک وبات اعلی کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا اسماعیل صدی اللہ علا نبی علیہ صلاۃ وسلام کی زوجائے محترمہ کا ذکر خیر کیا جائے گا جن کا نام ہے سعید رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے ابو المبیاں ہیں آپ کے بعد جتنے بھی نبی تشریف لائے آپ کی اولاد سے آئے اور سبحان اللہ حضرت سیدنا اسماعیل زبی اللہ علی نبی جناؤ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی اولاد سے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم حضرت سیدات رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کی اولاد سے ہمارے اکالی سلاد والسلام کی دنیا میں تشریف آبری ہوئی ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی اللہ کی اس نیک بندی کو کہ ان کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی ہنا علیہ صلاحت وسلام جو کہ تمام انبیاء کرام علیم میں ہمارے آقا کے بعد افضل و اعلی آپ نے حضرت سعیدہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے برکت کی دعا فرمائی چلن کے ناظرین نے اتواج انبیاء کے واقعات میں ایک سلسلہ حضرت سیدہ تنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہوا وہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس طرح مکہ مکرمہ آباد ہوا کس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت سیدہ تنہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے شام اور ملک شام سے جہاں اب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ آباد ہے کیسے پہنچی بارہ تیرہ سورہ ابراہیم کی عائد نمبر سینتیس اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی ہنا علی ہی سلاط وسلام ملک شام میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلاط والسلام اللہ تعالی کے حکم سے حضرت سیدات انہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علی سلام جو ابھی شیرخار تھے انہیں براغ پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم پر لائے اور قاعدہ مقدسہ کے قریب اتارا کوئی آبادی نہیں تھی کوئی چشمہ نہیں تھا کوئی پانی نہیں تھا ایک توشہ دان جس میں کھجوریں تھیں اور پانی کا برتن تھا وہ دیا اور واپس چلے مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا حضرت سیدہ تنہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کہاں جاتے ہیں ہمیں اس وادی میں بے انیس اور رفیق چھوڑے جاتے آپ نے کچھ جواب نہ دیا اور التفات نہ فرمایا توجہ نہ فرمائی کئی مرتبہ عرض کیا جواب نہ دیا تو حضرت سیداتنا رضی اللہ سیدات نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں اس وقت اطمینان ہوا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی بارہ تیرہ سورہ ابراہیم آئی نمبر سینتیس اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں یعنی ایک وادی میں بس آئی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے تو, تو لوگوں کی کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانیں حضرت سیدات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا وہ پانی ختم ہوا کھجوریں ختم ہوئیں اسماعیل علیہ السلام جو ابھی خار تھے ان کا حلق شریف خشک ہوا پانی کی پیاس کی بنا پر تو حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی جسو میں آبادی کی تلاش میں صفا و مروا کے درمیان دوڑی سات مرتبہ ایسا ہوا یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدم سے اس خشک زمین میں چشمہ ظاہر ہو گیا جو کہ مشہور ہیں زمزم شریف تو حضرت اسماعیل علی سلام حضرت سعید آنا حاضرہ اللہ تعالی عنہا اس وادی میں جس میں زراعت نہیں تھی اللہ تعالی کے ذکر و عبادت میں حضرت سعید آتنا حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا مشغول ہوئی قبیلہ جرہم اس طرف سے گزرتے ہوئے ان لوگوں نے ایک پرندہ دیکھا تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے جب تلاش کی تو زمزم شریف میں پانی ہے یہ دیکھا تو حضرت سعیداتن حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی وہاں رہنے کی اب یہ لوگ یہاں بسے تو حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام جوان ہوئے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیکی تقویے کو دیکھ کر اپنے خاندان میں شادی کر دی حضرت رضی اللہ تعالی انہا کا وصال ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ یہاں پر آبادی ہو گئی مدری چینل کے ناظرین مکہ مکرمہ آباد ہوا حضرت سیدات حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ ہوا حضرت سیدنا ابراہیم والسلام حضرت اسماعیل علی السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے ایک بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علی سلام گھر پر موجود نہ تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی پہلی زوجہ امارا بنتے سعید گھر پر موجود تھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ سلاۃ وسلام کی بہو سے ملاقات ہوئی گزر اوقات کے متعلق پوچھا جواب دیا اچھا گزارا نہیں تندستی صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس جاتے ہوئے کہا اپنے خوین کو میرا سلام دینا اور کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں اسے بدل حضرت سیدنا اسماعیل زبی اللہ علا نبی علیہ والی والسلام تو سلام گھر تشریف لائے تو خود ہی پوچھا کہ آج کوئی بزرگ آئے تھے آپ کی زوجہ نے کہا آئے تھے سلام کہہ کر گئے اور ایک پیغام دے کر گئے جب پیغام بتایا گیا تو حضرت سعیدنا اسماعیل ضبی اللہ علا نبی ہنا علیہ سلاط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ فرما کر گئے کہ اپنی زوجہ کو فارغ کر دو مدن چینل کے ناظرین وہ عورت جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل تھا اس نے ربتبارہ کا تعالی کی ناشکری کی اور نبی کی زوجہ کے یہ شان کے لائق نہیں تھا کہ وہ شکایت کرے بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علی السلام کو یہ پیغام دیا کہ اس کو طلاق دے دی جائے اس کو فارغ کر دیا جائے اب میں ان اسلامی بہنوں کو کچھ پیغام دینا چاہوں گا جو شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں نا کرتی ہیں احسانات بھول جاتی ہیں بات بات پر بسا اوقات کوسنے بھی دیتی ہیں لانت کرتی ہیں ملامت کرتی ہیں پھٹکار کرتی ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اسلامی بہنوں کو جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کے حقوق کو جاننا چاہیے پہچاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تو اسلامی بہنوں میں بدقسمتی کے ساتھ ناشکری بہت ہوتی سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنی صحیح بخاری شریف حدیث نمبر تین سو چار سرکاری نامدار مدینی کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار عید کے روز عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے خواتین کی طرف سے گزرے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنم ہی دیکھا ہے خواتین نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم اس کی وجہ فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو مصنف ابن ابھی شیبہ حدیث نمبر آٹھ ام حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی اے عورتوں اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہروں کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی بیوی بی کے لیے شوہر کے حقوق کیا ہیں نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا بیان ہے بیوی بی کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان بھی ہے دونوں بیان سننے چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی سننا چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی سننا چاہیے اپنے اپنے حقوق جاننے چاہیے پہچاننے چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جہنما میں لے جانے والے امال جلد دومم دوسری جلد کے سفا نمبر ایک ایک سو چھپن ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون ایک سو انسٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو اکسٹھ ایک سو باسٹھ شوہر کے حقوق کے متعلق احادیث ہیں اس میں سے کچھ ارض کرتا ہوں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہماری اسلامی بہنیں شوہروں کی ناشکری ترک کریں چنانچہ پہر آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنب میں داخل ہوگی ارشاد فرمایا جب عورت پانچوں نمازیں پڑھے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت حضرت سیدنا حسین بن محسن رضی اللہ تعالی کی پھوی سے دریافت فرمایا تیرا اپنے شوہر سے کیسا برتا ہوئے ہے کی میں نے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی لیکن اب میں اس سے آج آ گئی ہوں ارشاد فرمایا تم کیسے اس سے عاجز آ ہو حالانکہ وہ تو تیری جنت اور دوزخ ہے ہے سیاقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اسلامی بہنیں سنیں سمجھیں عمل کریں غور کریں شوہر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ وہ تو تیری جنت اور دوزخ ہے ام المن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا شوہر کا عرض کی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کی ماں کا مرد پر سب سے زیادہ حق ماں کا اور عورت پر اس کے شوہر کا ہے ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار گاہ بےکسمنا میں حاضر ہوا عرض گزار ہوا یہ میری بیٹی شادی سے انکار کرتی ہے پیارے آکاد و عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کی بات مان لو اس نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر شوہر کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کے تیپ بھرے زخم کو اپنی زبان سے چاک لے جب اس کے نتنے پیپ اور خون سے بھر جائیں انہیں نتنے کہتے ہیں اس کے نتنے پیپ اور خون سے بھر جائیں اور وہ نگل لے تب بھی شوہر کا حق ادانا ہوگا اس بچی نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اب تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کرو چینل کے ناظرین اور بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سنے کہ سائیدار سالت شہن شاہ نبو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ جنتی عورتیں کون سی ہیں ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی بہت زیادہ بچے جننے والی اور جب اس کا شوہر غصے میں ہو یا اسے تکلیف دی جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ کہے یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے ارے اکاس سولا تو ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اللہ اجزل پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جسے وہ ناپسند کرتا ہو دوسری بات اس کے گھر سے اس حال میں نہ نکلے کہ وہ ناپسند کرتا ہو تیسری بات اس کے خلاف کسی کی بات نہ مانے چار اس کے بستر سے علیحدی اختیار نہ کرے پانچ اسے نقصان نہ پہنچائے چھ اگر وہ اس پر ظلم کرے تو بھی اس کی خدمت میں حاضر رہے یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جائے اللہ ازل بھی اس کا عذر قبول فرمائے گا اور اس کی خجت کو قوی فرمائے گا اس پر کوئی گنا نہ ہوگا اور اگر وہ راضی نہ ہو تو یہ بارگاہ خداوندی میں اپنا عذر پہنچا چکی ہے میرے آکاد عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سجل ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے پروار نہیں ہو سکتی ارشاد فرمایا دنیا میں جو بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی خوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تعالی تجھے ہلاک کرے اسے تکلیف نہ دے بے شک اب یہ تیرے پاس مہمان ہے ان قریب تج سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا میرے آکاد و علم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تین اشخاص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی ان میں اس عورت کو بھی شمار کیا گیا ہے جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو فرشاد فرمایا جب عورت اپنے گھر سے نکلے اور اس کا شوہر اس بات کو ناپسند کرے تو اس کے واپس آنے تک آسمان میں موجود ہر فرشتہ اور جن اور انسان کے علاوہ ہر وہ چیز جس کے پاس سے گزرے وہ اس پر لعنت بھیجتی ہے وہ اسلام بہن جو شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کے حقوق جانیں سمجھیں بلکہ ماں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے ہی بچیوں کو سمجھائیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں یہ جرنمے لے جانے والے اعمال دوم سے میں نے آپ کو یہ احادیث پیش کی اس کا مطالعہ کریں بچیوں کی تربیت کریں اس کے مطابق اور باہر شریعت وغیرہ میں بھی اس طرح کے وہ مضامین موجود ہیں امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرات بھی اس عنوان پر ہوتے ہیں مختلف سوالات ہوتے ہیں اس میں جواب دیے جاتے ہیں سمجھایا جاتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین حضرت اسماعیل زبی اللہ علاء نبی نا والی ہی و اسلام کی پہلی زوجاد جنہوں نے ناشکری کی تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ چوکٹ بدل دو یعنی اس عورت کو فارغ کر دو اب یہ غور کیجئے کہ کیا باپ کے کہنے پر ماں کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے سنی تو طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے مرد کے پاس آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت مسلی رت ہے آدمی عورت کے مقابلے میں زیادہ عقل رکھتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور ان کی اطاعت ضروری ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سلاک کا کہا تو انہوں نے تلاک دے دی فاروق اعظم ربی اللہ تعالی انہوں نے اپنے شہزادے حضرت عبداللہ اب نے تعالیٰ عنہما ان کو طلاق دینے کا, کا تھا تو کیا ہوا سنیے سننے ترمزی شریف گیارہ سو دس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میرے پاس بیوی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس واقعے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو مجھ سے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعمی رحمت اللہ تعالیٰ سپا پانچ سو چالیس میں لکھتے ہیں شاید اس بی, بی میں کوئی دینی خرابی ہوگی محض دنیاوی وجہ پر طلاق کا حکم نہ دیا ہوگا پیارے اکالی سلاطلام نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو اس بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ امر وجوب کا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حکم کی بنا پر طلاق دینا واجب ہو گیا بھارت شریعت جلتین صفح پانچ سو تریپن سولہواں حصہ ہے صدر الشریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں اگر والدین حق پر ہوں جب تو طلاق دینا واجب ہی ہے اور اگر بی بی یعنی بچوں کی امی حق پر ہو جب بھی والدین کی رضا مندی کے لیے طلاق دینا جائز ہے اور مزید اس طرح کے معاملات ہوا کریں تو دعوت اسلامی کے داولہ علیہ سنت یا علما اہل سنت کے جو دارولسہ قائم ہیں مفتیان اہل سنت ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے تو وہ خاتون جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت میں تھی ان کی ناشکری کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلاق کا کہا مبنی چینل کے ناظرین حضرت ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کے باپ نے اس کی بیوی کو طلاق کا کہا ہے کیا حکم ہے فرمائے اسے طلاق نہ دو وہ شخص کہنے لگا حضرت عمر فاروق نے تو اپنے شہزادے کو بیوی بی کے طلاق کا حکم دیا تھا فرمایا ہاں اگر تمہارا باپ حضرت عمر کی طرح ہو جائے تب ٹھیک ہے تو برحل ماں باپ کا اگر طلاق دینے کا حکم ہے اور اس میں ان کی دشمنی یا نادانی ہے تو اب ان کا حکم نہ مانا جائے اور یہ بات نافرمانی میں شمار نہیں ہوگی برحال اس طرح کے معاملات کے لیے داڑھ ساحل سنت سے رجوع کرنے کا میں مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین دوسری زوجائے محترمہ وہ سعادت مند ثابت جن کا نام پاک کے حضرت سیداتنا راعلا صدی اللہ تعالی عنہ جب ان سے نکاح ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ نبی جنا علیہ سلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے پھر تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہ تھے تو اپنی دوسری بہو سے ملاقات ہوئی گھر کے حالات پوچھے نے کہا اللہ کا شکر ہے اچھا وقت گزر رہا ہے پوچھا کھانے میں کیا ہوتا ہے قرض کی گوشت پوچھا پینے میں کیا ہوتا ہے عرض کی پانی یعنی زمزم شریف کا پانی اور ہمارے شوہر روزانہ شکار کر کے لاتے ہیں بہت اچھا وقت گزر رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جینا علیہ سلاۃ والسلام واپس جانے لگے تو مرکب کی دعا دیبارک لہم فل عز وجل ان کے لیے ان کھانے اور پانی میں برکت عطا فرما اور بخاری شریف حدیث نمبر اکتیس سو تیرہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا دی ان دنوں مکے میں اناج نہ تھا زادہ اللہ شرف اناج یعنی گندم وغیرہ وگرما ابراہیم علیہ السلام اناج کے لیے بھی برکت کی دعا فرماتے اور مزید ارشاد فرمایا گوشت اور پانی پر زندگی گزارنا یہ مکے والوں کی خاصیت ہے کسی اور جگہ کے لیے موافق نہیں تو مدی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بنائے دیکھیں دوسری زوجہ محترمہ نے شکر گزاری کی شکایت نہیں کی شکر کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسی برکت کی دعا دی سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائیں نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو نعمتوں کا تحفظ ہو جاتا ہے شکر کے فضائل مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے الشکر للہ کا ترجمہ ہے اس سے پڑھیے پتہ چلے کہ شکر کی تعریف کیا ہے شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کے فضائل کیا ہیں تو انشاءاللہ اس کی رغبت ہوگی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی برحال مدنی چل کے ناظرین شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ کیا سسر اور بہو کا پردہ ہوتا ہے سنیے پردے کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے یہ پردے کے بارے میں سمجھی کہ انسائکلوپیڈیا ہر اسلامی بھائی کو ہر اسلامی بہن کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے اس کے سفر نمبر 47-48 پر امیر سنن لکھا ہے سوال کیا سسر اور بہو کا پردہ ہے جواب حرمت مساحرت کی وجہ سے پردہ نہیں یہ حرمت مساحرت کیا ہوتی مطالعہ کیجئے باہر شریعت پڑھیے انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا علماء سے رجوع کیجئے معلوم ہو جائے گا امیر علیہ لکھتے ہیں اگر پردہ کرے تو حرج بھی نہیں اگر پردہ کرے تو حرج بھی نہیں بلکہ بحالت جوانی یا احتمال فتنہ یعنی فتنے کے احتمال کی صورت میں جیسا کہ اس دور میں پردہ کرنے ہی میں آثیت ہے کیونکہ حالات انتہائی نہ گپتا میں ہیں سسر اور بہو کے مسائل سننے میں آتے رہتے ہیں جو کہ عموماً یک طرفہ یعنی سسر کی جانب سے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سسر اکیلے میں موقع پا کر بہو پر دست اندازی کی کوشش کرتا ہے لہذا فی زمانہ بہو کو سسر سے بے تکلب نہیں ہونا چاہیے بالخصوص بہو کے حق میں وہ سسر زیادہ پر خطر ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی سے دور یا محروم ہو برائے مہربانی بہار شریعت حصہ ساتھ سے محرمات کا بیان پڑھ لیجی نیکی ایک دعوت صفح نمبر 194 پر امیر علیہ سن لکھتے ہیں کہ سسرال میں رہنے والیاں جہاں گھر کا ذکر ہے وہاں سسرال اور جہاں والدین کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ وہی حسن سلوک بجا لائیں جبکہ کوئی مانع شریع نہ ہو ہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ بہو سسر کے ہاتھ پاؤں نہ چومے یوں ہی داماد ساس کے بہو جو ہے سسر کا ادب کرے مگر ہاتھ پاؤں نہ چومے داماد ساس کا ادب کرے احترام کرے اپنی ماں سمجھے مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں نہ چومے اوبر یہ بہو اور سسر کے پردے کے تعلق سے مدنی پھول میں نے آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب اور نیکی کی دعوت کتاب سے پیش کیے مدی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدات اللہ ربی اللہ تعالا نے شکر گزاری کی شکوہ نہیں کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی سلاۃ وسلام نے ان کے لیے برکت کے دعا دی اور یہ روایت بھی ہیں کہ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیغام دیا کہ انہیں سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے اس کو مضبوط رکھنا حضرت سیداتنا رعلا رضی اللہ تعالنہ آپ پاک دامن خاتون تھی دینی لحاظ سے پاک دامنی کے اعتبار سے جرہم قبیلے کی تمام خواتین میں افضل تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تو اللہ تعالی نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی سبحان اللہ حضرت سلیمہ اسماعیل ذبی اللہ علی علیہ نبی علیہ سلاۃ وسلام کے حق میں حضرت صلیۃ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت ثابت ہوئی بڑی محبت کرنے والی ثابت ہوئی اور نیک اولاد کی نیک ماں ثابت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت سیداتنا سیدات رضی اللہ تعلن سے بارہ بیٹے پائے سبحان اللہ اور سیداتنا رائل رضی اللہ تعلح الہا کے بارہ بیٹے اس قدر بابرکت ہوئے کہ بہت جلد سارے عرب میں پھیل گئے یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جامع اور سبحان اللہ حضرت سیدت اسماعیل علیہ سلام کے بارہ جو فرزند تھے ان میں قیدار نامی جو فرزند تھے وہ نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ مکرمہ میں آباد رہی اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح کعبہ معذمہ کی خدمت کرتے اور مدین چینل کے ناظرین ان کی اولاد سے ہوئے عدنان جو کہ نہایت العزم ہوئے اور ادنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصہ ہوئے جو کہ بو چاو جلال والے تھے اور اس کے بعد ان کے فرزند ہوئے عبد مناف اس کے بعد ان کے فرزند ہوئے ہاشم ان کے بعد ان کے فرزند ہوئے حضرت عبد المطلیب اور اس کے بعد ان کے فرزند ہوئے حضرت عبد اللہ اللہ تعالی اور ان کے فرزند ارجمند ہوئے ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرت سیدات رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا انہیں یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ ان کی اولاد سے ہمارے آقا جو کہ سارے نبیوں کے آقا ہیں سارے نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سعیدات رائلہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن تھیں دینی لحاظ سے بہت افضل تھیں شکر گزار تھیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علا نبی جناح علیہ سلاط و کی دعا کی برکت سے ان کو کتنا نوازا رول بیان میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی جناح علیہ سلاط والسلام نے حضرت سعلاۃ اللہ تعالی عا سے مہمانی کا فرمایا اس نیک سیرت بہو نے اپنے سسر کی دودھ اور گوشت سے میزبانی کی اور بیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں اگر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا گندم یا جوکی روٹی یا کھجور لاتی تو زمین میں یہ اشیاء بکسرت ہو جاتی حضرت سیداتنہ راہلا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا عرض کیا کہ گوشت اور پانی پر ہمارا گزارا ہے تو گوشت کے تعلق سے کچھ مدنی فل میں پیش کرتا ہوں آپ کو ہماری امیجان رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے بنی تمیم گوشت کھانے میں دوام اختیار مت کرو ہمیشہ گوشت مت کھاؤ کیونکہ اس میں شراب کی طرح کی تیزی ہوتی ہے یعنی شراب کا آدھی شراب نہیں چھوڑ سکتا تو گوشت کا آدھی گوشت نہیں چھوڑ سکتا فاروق اعظم رضی اللہ تعلّہ فرماتے ہیں گوشت کھانے سے بچو کیونکہ اس میں شراب کی طرح تیزی ہوتی ہے اور حضرت سیدنا امام عبدالروف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لے فیض القدیر شرع جامع صغیر میں نقل کرتے ہیں کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ امیر المکمن حضرت سعیدہ علی رضی اللہ تعین کا فرمانے نصیحت بنیاد جو چالیس دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور جو لگاتار چالیس دن گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے تو مسلسل گوشت کھائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسلسل گوشت ترک کر دے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے اقالی سلاد اسلام کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا اور ارشاد فرمایا اداب تعام نے امیر علیہ سنت نے فضان سنت میں نقل کیا ہے کہ میرے آقا اقالی سلاط السلام نے ارشاد فرمایا گوشت کانوں کی سماعت بڑھاتا ہے دنیا آخرت میں کھانوں کا سردار ہے اگر میں اللہ عز و اجل سے سوال کرتا تو مجھے روزانہ گوشت عطا کرے تو عنایت فرماتا اور ہمارے آقا اقالی سلاط السلام گوشت اور کدو سے شریر بنا کر کھاتے یعنی گوشت اور کدو شریف کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے اچھی طرح کھو کر تناول فرماتے ہمارے اکالی سلاط اسلام کو گوشت کے کون سے حصے پسند تھے بکری یا بکرے کے گوشت کا دست یعنی بازو یا یعنی شانہ کندھا پسند تھا میرے اکالی سلاۃ وسلام گردے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے کیوں پیشاب کے قریب ہوتے ہیں میرے اکالی سلاط والسلام کو تلی کھانے سے نفرت تھی مگر اس کو حرام قرار نہیں دیا برال یہ گوشت کے تعلق سے مضمون پھول میں نے پیش کیے تو سیدات رائلا رضی اللہ تعالی انہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ جنہیں ایک نبی کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور یہ شکر گزار خاتون تھی اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو ہماری بیٹیوں کو سب اسلامی بہنوں کو اور سب اسلامی بھائیوں کو ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں اور نعمت ملے تو ہم شکر کریں اور اگر مصیبت کوئی آئے تو ہم صبر کریں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی ضلع امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم